مادانی چینل کے ناظرین حسب معمول آج اتوار کے دن بعد نماز مغرب باب المدینہ کراچی کے وقت کے مطابق آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سلسلہ احکام تجارت اور اس سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سلسلے میں آپ معاشیات سے متعلق اور ہماری اکنامی سے متعلق یعنی مالی لین دین سے متعلق صنعت و حرفت سے متعلق اور تجارتی جو آپ کے مسائل ہوتے ہیں اس سے متعلق آپ اگر شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہیں قرآن و حدیث کے احکام معلوم کرنا چاہتے ہیں تو پرٹیکولرلی یہ سلسلہ انہی مسائل کو فوکس کرتا ہے اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مفتی ابو محمد علی ازغر اتاری مدنی مدی اللہ علی آپ کے سوالات ہوں گے مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے انشاءاللہ شاء آپ کے سوالات بھی شامل کرتے ہیں پہلے سلسلے میں شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت نبی رحمت شفیع امد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑتا ہے اللہ رب العزت اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر دس دس بار درود پاک پڑتا ہے اللہ اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ عزوجل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ اور نفاق سے بری ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑھتے ہیں آپ کی کالس کی طرف اور آپ کی کال لے کر آپ کا سوال لے کر ان شاء اللہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد حابد ادارے ہند پالگر حساب سے میرا آسامک تجارت میں سوال ہے کہ ایک سخت ہمارے یہاں اس طریقے سے کرتا ہے وہ ان کا عمرے کا مجھے کاروبار ہے عمرے کا عمرے پہ لے کر جاتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں کہ ان کہتے ہیں کہ مجھے ایک سال پہلے پیسہ دو اس طریقے سے وصول کرتے ایک سال پہلے پیسہ لیتے ہیں مثلاً اب عمرے میں جانا ہے ایک سال بعد عمرے میں زیادہ تقریباً خرچہ پچاس سے ستر ہزار روپے خرچہ آتا ہے لیکن وہ ایک سال پہلے پیسہ لیتے ہیں آٹھ مہینہ چھ مہینہ پہلے پیسہ لیتے ہیں مل پیسہ جمع لیتے ہیں پھر وہی جو ستر ہزار پچاس ہزار میں کام ہو رہا وہ لیکن اس کا پہلے پیسہ پچیس ہزار بیس ہزار لیتے ہیں کہتے ہیں مجھے پہلے پیسہ دے دو پہلے پیسے جمع کرا کر پھر وہ ایک سال یا چھ مہینے بعد لے کر جاتے ہیں تو اس طریقے سے کرنا کیسا ہے ٹھیک ہے جی جی الحمد الحمدللہ رب المین و سلاۃ وسلام ولا سعید المبیا اما بعد فاعوذ بادف من شہید وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے <تصفح> سائل محترم نے جو سوال کیا ہے جی ان کے سوال میں تضادات ہیں ٹھیک <تصفح> ہے پہلے انہوں نے کہا کہ ایک سال کے بعد عمرے پہ لے کے جاتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ چھ مہینے بعد بھی لے جاتے ہیں پہلے انہوں نے کہا کہ پورا پیسہ لیتے ہیں پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچیس تیس ہزار روپے لے لیتے ہیں ٹھیک <تصفح> ہے <تصفح> تو <تصفح> ایسا لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں پیشگی پیسے لینے سے متعلق یہ کانسیپٹ ہے کہ بالکل لیا ہی نہیں جا سکتا ٹھیک اصل میں ہوتا یہ کہ عمرے پر جو گروپ بنتا ہے اس کے اندر سستا پیکج اسی روپ میں بنتا ہے کہ جب آپ پہلے سے ٹکٹیں بک کروا لیں ٹھیک مثال کے طور پہ پچھلے ابھی गुँ محرم गुँ کے شروع میں جی ایک ایئر لائن نے آفر کی کہ آپ رمضان میں جانا چاہتے ہیں تو سستا ٹکٹ خرید لیں ہم سے ٹھیک ہے تو پینتیس ہزار سے چالیس ہزار تک ریٹرن ٹکٹ مدینہ شریف کا جو ہے وہ بکا ہے ٹھیک ہے اور رمضان میں مہنگا ہوگا تو اس نے وہ آفر دی اور پھر اس کے بعد آفر ختم کر دی اس نے ٹھیک ہے اسی طریقے سے ٹکٹ کی جو ہسٹری ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ٹکٹ کسی بھی جو ہے کوئی بھی ایئر لائن ہوتی ہے تو جہاز کے جو میری معلومات ہے پچیس فیصد جو ٹکٹ ہے انتہائی اکانومی پر مشتمل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سستے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے وہ, وہ بک جاتے ہیں تو پھر ریٹ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے پھر ریٹ تھوڑا اور بڑھ جاتا ہے جو جو قریب آتے ہیں ریٹ بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس بنیاد پر پہلے سے جو ہے وہ بکنگ ہوتی ہے ٹکٹوں کی پھر جو ہے وہ گروپ والے جو ہے اکثر جو گروپ والے ہیں وہ گروپ فیئر لیتے ہیں یعنی گروپ ٹکٹ لیتے ہیں کہ اتنے بندے ہیں جی ہمارے یہاں میں گروپ کا ٹکٹ دے دو تو گروپ ٹکٹ عام ٹکٹ سے جو ہے وہ پانچ ہزار دس ہزار سستا ہی ہوتا ہے جی تو اب وہ گروپ ٹکٹ اسی صورت میں وہ لیں گے کیونکہ وہ نان ریفینڈیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ جب ان کے پاس کنفرم ہو چکا ہو کہ پیسنجر نے جانا ہے ٹھیک اب یہ ٹکٹ لے لیں اور جناب پھر پیس، جناب پیسنجر پھسل جائے ٹھیک تو ان کا لاس ہوگا یہ بہت بڑا لاس ہوگا ठीके تو یوں اگر ہوتی ہیں اگراجیں صحیح آئیں یہ ان اگر کی جو ہے وہ شریعت مخالفت نہیں کرتی ہاں جو نان ریفینڈیبل ٹکٹ ہے اس کے تعلق سے کچھ تحفظات ضرور ہیں کہ اس میں بہت سخت آزمائشی آتی ہیں اور مجھے تو تحفظات ہیں اس کے کروانے پہ ایک آدھ دفعہ ایسا موقع آیا تو میں نے نہیں کروایا اپنے لیے صحیح کہ نان ریفینڈیبل ٹکٹ نہیں چلے گا لیکن پیشگی اگر کوئی کسی سروس کے پیسے لیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ میں سروس انجام دوں گا پیسے جمع کرا دیں تو خرید و فروخت کے احکام اور سروس کے جو احکام ہیں یہ مختلف ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور عمرے کے تعلق سے جو میں نے گفتگو کی ہے جو پس منظر بیان کیا ہے اس میں گنجائش کا پہلو موجود ہے صحیح اگر کوئی کاروان والا دو چار مہینے چھ مہینے پہلے پیسے جمع کرتا ہے یا بکنگ جمع کرتا ہے تو گنجائش ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ معتبر آدمی ہوں صحیح اور سارے پیسے نہیں دینے چاہیے ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ اتنے پیسے دیے جائیں کہ جہاز کا ٹکٹ آ جائے ٹھیک ہے کیونکہ نس کے قریب جو خرچہ ہے وہ ٹکٹ کا ہوتا ہے 50 دے دیں تقریباً تو پھر جو ہے بقیہ خرچہ نہ دیا جائے ٹھیک بالکل جب پاسپورٹ وغیرہ آ جائیں اس کے بعد دے دیا جائے اور اگر بالکل قابل بھروسہ آدمی ہے آپ جاتے رہیں سالہ سال سے تو پھر بھی سوچ سمجھ کر کام لیا جائے لیکن پیش کی طور پر اگر کوئی کاربن والا یا ٹور آپریٹر لیتا ہے پیسے جی اس میں شریعت اتوار سے کبات نہیں ہے ٹھیک ہے اگر وہ جو پیکج ہے یعنی آج کے دن چالیس ہزار روپے کا چل رہا ہے فرض کر لیتے ہیں ہم عمرے کا پیکج اور وہ ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ مجھے تیس ہزار روپے دے دیں لیکن میں چھ مہینے کے بعد لے کے جاؤں گا تو اس صورت میں جواز ہوگا اجازت ملے گی یعنی دیکھیے پیکج کا کوئی نہ کوئی فارمولہ تو ہوگا نا صحیح کہ پیکج اتنے کا ہے ٹھیک ہے اب پیکج کا فارمولا طے ہو گیا کہ جی مثال کے طور پر اسی روپے کا پیکیج ہے صحیح ایک ریٹ طے ہو گیا ٹھیک ہے आ, <coughs> اس ریٹ کے مطابق کیسے لے لے ہو. صحیح. आ, اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں قادری فاجیہ شہر سے رہا ہوں میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر ایک دات کسی دکان سے کوئی چیز لے کر جاتا ہے مثلاً تین, تین سو روپے کے لے کر دارا آ جاتا ہے ایک دو دن بعد پھر اس کو وہ چیز پسند نہیں آتی یا وہ دکاندار کے پاس واپس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ چیز اپنی واپس لے لو مجھے پسند نہیں ہے تو کیا دکاندار پر یہ لازمی ہے کہ وہ چیز اس کی واپس کرے یہ جواب ارشاد فرما دیں ٹھیک ہے جی جی سودا ہو جانے کے بعد سودا مکمل ہو جاتا ہے کوئی چیز میں خرابی نکل آئے دکاندار نے کوئی اس کا ایسا وس بیان کیا ہو کہ جناب اس کے اندر یہ وصف ہے اور وہ وصف اس میں نہیں پایا گیا جب اس نے ڈبہ کھول کے دیکھا تو اس کو واپس لانے کا حق حاصل ہے ہمارے ہاں آج کے اور اس میں وارنٹی ہے تو اس کے بنیاد پر بھی جو چیزیں واپس کی جاتی ہیں جب خراب ہو جاتی ہیں تو, تو کوئی ایسا سبب موجود ہو تو دکاندار کو لینا پڑے گا اگر سبب موجود نہیں ہے صرف اتنی بات ہے کہ جب بچوں کو پسند نہیں آیا آ یا خود اپنا ارادہ بدل گیا ہے یہ کوئی ایسا ازر نہیں ہے جس کے بنیاد پر دکاندار مجبور ہو کہ وہ چیز واپس لے سکے ہاں ایک راستہ موجود ہے بلکہ دو راستے موجود ہیں کہ شریع اعتبار سے اگر وہ ڈیل کرنا چاہیں تو ان دو راستوں میں سے کسی ایک پر عمل کر سکتے ہیں ایک تو صورت یہ ہوتی ہے کہ دکاندار ٹھیک ہے وہ <coughs> کوئی بھی حساب کتاب کے بغیر جتنے میں بیچی تھی اتنے میں واپس لے لے اور باہم رضا سے جو ہے وہ اس کو ایک کالا کہیں گے ایسے کی استعلہ ہے لفظ نہ بھی بولا جائے تب بھی چلے گا او واپس لے لے پیسے اس کو واپس دے دے دوسری صورت یہ بن سکتی ہے کہ جو پہلے ہوا تھا وہ پہلا سودا تھا اور کہیں بھی مشروط شروط نہیں تھا کہ جناب بعد میں آپ کو خریدنا بھی پڑے گا ٹھیک ایسا حادثاتی طور پر ہوا ہے کہ اس کو پسند نہیں آیا وہ واپس آ گیا ہے ٹھیک اب اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دکاندار کہے کہ ٹھیک ہے ہماری تو ڈیل ہو گئی تھی اگر آپ واپس کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسا ہے کہ میں اس کو سستا لوں گا ذرا ٹھیک کچھ پیسے کم کرتے ہیں ٹھیک ہے بعض اوقات ایک چیز ڈبے میں ہوتی ہے ڈبے سے نکلنے کے بعد اس کی ویلیو کیسے کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے دکاندار اختیار رکھتا ہے کہ ایک نئی ڈیل اس کے ساتھ کر لے ٹھیک تو وہ اگر دونوں کسی ڈیل پر متفق ہو جاتے ہیں اور اس ڈیل پر متفق ہوتے ہوئے ریٹ کم کر کے جو خریدار ہے وہ اپنا مال بیچ دیتا ہے ٹھیک اس کی بھی گنجائش موجود ہے ٹھیک لیکن دکاندار پر لازم نہیں ہے کہ اب وہ واپس کرے کیونکہ اس وقت الاپورا ہو گیا ایسی صورت نہ پائی جائے جس میں شریعت اجازت دیتی ہے ٹھیک ہے تو لازم نہیں ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے میرا ہے کہ بندہ بعض دفعہ زمین خریدتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں بچوں کے لیے ایخ دیتا ہوں بعد میں وہ یہ سوچتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں بچوں کے لیے نہیں میں بیچ دیتا ہوں یا جی, وہ لیتے ہوں <تصفح> اس کو یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ میں یہ بیچنی ہے یہ بچوں کے لیے لینی ہے تو اس کے اوپر جو زکوٰۃ کے احکامات ہوتے ہیں ان کے متعلق اس کی بھرگاہ میں یہ عرض ہے کہ اس کے متعلق میں بندے کو کس طریقے سے خریدنی چاہیے اور کیا نیت رکھنی چاہیے یا کون سے آتے ہیں جو بندے کو اختیار کر دیتے ہیں <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> دیکھیے اگر ایک ہی سوال پر رہیں باقی تو اچھا ہے مطلب آپ کا صرف یہ سوال ہو کہ کس صورت میں زکوٰ فرض ہوگی اور کس صورت میں نہیں ہوگی ایسی نیت نہ کریں کہ آپ کو زکات سے بچنے کا کوئی طریقہ بتایا جائے زکات جب بن رہی ہے تو بچنے کا طریقہ اختیار کرنا جائز کس ہو سکتا ہے اور جب زکوات بنی نہیں رہی تو پھر زکوات لازم کیسے ہو سکتی ہے صحیح. دونوں میں سے ایک ہی صورت ہوگی ایک ہی صورت ہوگی ٹھیک ہے زکوات کے تعلق سے زمین پر زکوت لازم ہونے کی ایک صورت ہے اور وہ صورت یہ ہے کہ جب کوئی شخص کوئی بھی چیز خریدتا ہے اور اس نیت سے خریدتا ہے کہ اس کو بیچوں گا بیچنے کے لیے فروخت کرنے کے لیے خریدتا ہے خواب و برتن خریدے یا زمین خریدے یا بس خریدے یا کار خریدے یا جہاز خریدے بیچنے کے لیے خریدے گا تو اس پر زکات ہوگی بیچنے کے لیے نہیں خریدتا کرایے پر دینے کے لیے خریدتا ہے زکت نہیں ہوگی بچوں کے لیے خریدتا ہے زکوات نہیں ہوگی پہلے اس نیت سے خریدی تھی کہ جی رکھوں گا بیچوں گا نہیں بعد میں نیت بدل گئی تو بعد میں بدلنے والی نیت کی وجہ سے زکوت لازم نہیں ہوگی بلکہ خریداری کے وقت نیت ہی کا اعتبار ہے خریداری کے وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی تو زکوات فرض نہیں ہوگی ٹھیک مجھے بھی کچھ رہنمائی چاہ رہے تھے وہ دیں گے آپ رہے تھے بچوں کے لیے اگر خریدیں تو کیا نیت کریں کن الفاظ کے ساتھ خریدنا دیکھیں بچوں کے لیے جب بندہ کوئی چیز خریدتا ہے تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ جا کے ڈیل کرتا ہے خود از خود کرتا ہے پیسہ بھی اس کا اپنا ہوتا ہے آپ کا اپنا پیسہ ہوتا ہے جا کے ڈیل بھی خود کرتا ہے تو جس کا پیسہ اپنا ہے ڈیل خود کر رہا ہے تو جیسے ہی وہ ایجاب قبول کرے گا آفر اینڈ ہوگی تو سودا ہو جائے گا اور سودا اسی کی طرف سے ہوگا تو سودا جس کی طرف سے ہوگا مالک بھی وہی بنے گا صحیح ہے ایک صورت یہ پائے گئے نا ٹھیک ہے دوسری صورت یہ پائے گے کہ بیٹوں نے کہا والد کو کہ آپ ہمارے لیے زمین خرید دیں ٹھیک اب والد یعنی ایک کرینا قائم ہو گیا نا ٹھیک ہے کرینا کا پوری ایک, ایک پس منظر قائم ہو گیا صحیح. اب والد گیا ہے اور اس نے جا کے کہا کہ ٹھیک ہے کتنے میں لوگ کتنے میں دو گے اتنے میں سودا طے ہو گیا تو اب یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ والد نے کسی کی بیاہ پر خریدی ہے ٹھیک ہے والد گوے کے وکیل جیسا کہ کوئی بروکر جا کر سودا کرتا ہے اپنی پارٹی کی طرف سے تو بروکر تو مالک نہیں ہو جاتا لیکن اگر پارٹی خود جا کر سودا کرتی ہے اس کی نیت کچھ بھی ہو لیکن جب وہ خود سودا کر رہی ہے تو وہ چیز اسی کی ملکیت میں آ جائے گی ٹھیک سانوی چیز ہے ڈاکومنٹ تو آج کل کی پیداوار ہے صحیح پچاس آٹھ سال ہوئے ہوں گے صحیح. جب سارا نظام جو ڈاکومنٹ پہ ہے صحیح. اصل چیز یہ ہے کہ ایجاب و قبول ہو گئے صحیح. تو خریداری ہو جائے گی خریداری ہو گئی تو مل کے ثابت ہو جائے گی صحیح. اب اگر کوئی نیت کرتا ہے کہ بچوں کے لیے ہے हुँ. تو پھر بچوں کے لیے اسی صورت میں ہوگی کہ جب بچوں کو گفٹ کی جائے ٹھیک اور گفٹ اسی صورت میں ہوگی جب ہینڈ اوور کیا جائے صحیح. اگر زمین ہے تو آ... قبضہ اس کا دے دیا جائے صحیح. پہلے الفاظ کہے جائیں کہ یہ چیز فلاں کی ہے ٹھیک ہے الفاظ کہے جائیں اسے اس الفاظ جو شریعت کے نزدیک معتبر ہوں صحیح. الفاظ کہنے کے ساتھ ساتھ قبضہ بھی دے دیا جائے مثال کے طور پر اگر زمین نئی لی ہے یا دکان لی ہے یا گھر نیا لیا ہے تو اس کا قبضہ دینا آسان ہوتا ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ والد نے اس دکان میں کام شروع کر دیا اب وہ کسی خیال آیا کہ یہ جی بچوں کو دے دینی چاہیے اور کہہ دیا کہ جی یہ آپ کی ہے لیکن قبضہ دیا یہ نہیں والد نے گھر لیا خود رہنا شروع کر دیا پھر خیال آیا کہ یہ بیوی بی کے نام کر دینا چاہیے کہہ دیا سب کو یہ جی بیوی بی کی ہے یہ بیوی بی کا گھر ہوا لیکن قبضہ نہیں دیا بیوی بی کو تو یہ گفٹ نہیں ہوگا شریعت کے نزدیک گفٹ اسی وقت ہوگا کہ جب اس چیز کا قبضہ جو ہے مکمل طریقے سے اپنا سازو سامان خالی کر کے سامنے والے کو قبضہ دے دیا جائے کچھ ایسے طریقے بھی ہیں کہ جن, جن کو سامنے رکھ کے قبضہ کس طرح ہوگا اس کی تفصیل میں جایا جا سکتا ہے لیکن سر دو مسئلے یاد رکھے جائیں کہ نام کروا دینا جو ہے وہ گفٹ کے لئے کافی نہیں ہے ٹھیک گفٹ اسی صورت میں ہوگا کہ جب گفٹ کے الفاظ کہے جائیں گے اور نام کروا دینا گفٹ کے الفاظ ضرور بن جائے گا لیکن قبضہ نہیں ہو چکے تم نہیں ہوا قبضہ دینا پڑے گا اور یا پھر یہ ہے کہ کوئی کوئی شخص جو ہے وہ دوسرے کی وکالت کی صورت میں جب خریداری کرتا ہے تو اس کی اپنی ملکت ثابت نہیں ہوگی ٹھیک اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں جی میں جی خا سے کر رہا ہوں مدر بہن سر جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنا ساؤنڈ رکھا ہوا ہے جو مزاج وغیرہ اور وغیرہ پکڑے جاتا ہوں اس میں جنریٹر اپنا ہوتا ہے جو ہوتا ہے وہ جس کا میٹر ہوتی ہے اس کا ہی ہوتا ہے وہ پٹرول بعد اوقات کبھی کبھی بچ جاتا ہے اس پٹرول کا کیا کرے میں کیا خود استعمال کر <سؤال> سکتا ہوں یا اس کا کیا طریقہ کہا ٹھیک ہے جنریٹر کرایہ پہ جاتا ہے جی جنریٹر کرایہ پہ جاتا ہے ان کے سوال کا حاصل یہ ملاشریف وغیرہ پروگرام میں مختلف پروگراموں میں جاتا ہے ایونٹس میں لیکن جنریٹر جو ہے ان کا ہے اور صرف اس میں جو پیٹرول ڈالتا ہے وہ جس کی تقریب ہوتی ہے جس کی محفل ہوتی ہے وہ ڈالتا ہے اب محفل میں جتنا استعمال ہوا ہوا باقی جو بچ گیا وہ ان کے جنریٹر کے ساتھ واپس آ جاتا ہے بعضوں کا تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا, کیا جائے ہم استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں تو یہ ہے کہ دو شروع ممکن ہے ایک سروت یہ ہے کہ یہ پر آور چارج کا حساب کر لیں ٹھیک ہے پیٹرول سمیت پیٹرول سمیت ٹھیک ہے اب پر آور بعضوقات یہ ہوتا ہے کہ لائٹ نہیں جاتی ٹھیک ہے تو وہ جو پر آور کاؤنٹنگ ہے وہ کیسے ہوگی ٹھیک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لمسم حساب کر لیں ٹھیک ہے ایک رات کے لیے یا ایک دن کے لیے یا اتنے گھنٹوں کے لیے عام طور پر ڈیکوریشن کا سامان ایک شفٹ کے لیے ہوتا ہے اگر صبح کو لے رہے شام کو دینا ہوتا ہے ایک شام کو لیا صبح دینا ہوتا ہے تو جو بھی ان کی ٹائمنگ معروف ہے اس ٹائمنگ میں پٹرول کے ساتھ آپ معاہدہ کر لیں اور اگر آپ اس طرح نہیں کرنا چاہتے تو پھر جو پیٹرول بچ جاتا ہے وہ واپس کرنا پڑے گا بول دیں مالکان کو بول دیں کہ پیٹرول ہے آپ نکال لیں اگر وہ آپ کو سراتن کہیں کہ نہیں آپ لے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کی ملکیت تو نہیں ہے جب ملکیت نہیں ہے تو واپس بھی کرنا ہوگا اور یہ بات واضح ہے کہ جب آپ چاہتے ہیں اور کسی تقریب میں خود حاضر ہوتے ہیں تو وہ تقریب ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو گناہوں پر مشتمل ہو وہ ایسی تقریب ہونی چاہیے کہ جو جائز ہو اور اس میں غیر شریک کام نہ ہوتا ہو ٹھیک اگلی کال مفت حساب سے میرا سوال یہ جی ہے کہ ایک ماں ہے اس کے دو بیٹے ہیں ایک بیٹا ہے کافی کمائی دار اس کی کافی آمدن وغیرہ ہے اور وہ ہر अपनी تقریباً को ہزار है اپنی ماں کو بھیجتا ہے کہ یہ آپ غریبوں کو دے دیں یا یعنی یہ سدکا وغیرہ دے دیں دوسرا بیٹا یہ اس کے اوپر قرض ہے تو ماں کیا ان پیسوں سے اپنے بیٹے کا قرض دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی برائے مہربانی ٹھیک دیکھے طرح کے معاملات یہاں پر درپیش ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو پیسے بھیجنے والا ہے اس کے ذہن میں بالکل اطلاق عام ہے یعنی کوئی شرط نہیں ہے کوئی کنڈیشن نہیں ہے اور ہر طرح کا جو آدمی ہے اس کو دیا جا سکتا ہے یعنی اس کے ذہن میں یہ بھی نہیں کہ جو زکوۃ کا مستحق ہے اسی کو دیا جائے جبکہ یہ زکوات نہ ہو اگر زکوٰۃ ہے تو پھر زکوٰۃ کے مستحق کو دی جائے گی تو ایسی صورت میں بلا شبہ ماں جب دیگر لوگوں کو کی مدد کے لیے یہ پیسہ دے سکتی ہے تو اپنے بیٹے کو بھی یہ پیسہ دے سکتی ہے ماں اگر نہ بھی ہوتی ہے آپ کسی کو بھی کہتے غربا میں خرچ کر دیں تو بعض جگہ فکانے نے کلام تو کیا ہے کہ جب کسی کو وکیل بنایا جائے گا تو وکیل جو ہے وہ اپنے جو رشتہ دار ہیں اس کے ان سے جا کے چیز خریدے گا اور ان سے سستی خریدے گا مہنگی خریدے گا ان کے یہ احکام ہوں گے فقہ اکرام اس حوالے سے کچھ چیزیں بیان تو کی ہیں یعنی یہ ہوتے ہیں ایک مینرز ہوتے ہیں جیسا کہ قاضی کے لیے یہ احکام ہے کہ وہ لوگوں کی جو نا وہ دعوتوں میں نہ جائے خاص کر وہ دعوتیں جو اس کو عہدے کی بنیاد پر دی جا رہی ہوتی ہیں تو یوں اپنے رشتے داروں سے خریداری بعض اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ وہاں کوئی نہ کوئی کرپشن کا پہلو ممکن ہو سکتا ہے اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے تو اس شخص کی طرف سے جب کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور بالکل اطلاق عام ہے تو بلا شبہ ماں اپنے بیٹے کو بھی دے سکتی ہے اس میں کوئی حج نہیں ہے اگر کسی کے ذہن میں یہ نقطہ ہو کہ جناب جو بھائی ہے وہ بھائی کی مدد کر سکتا ہے نہیں تو شریعت مشتع نے تو زکوۃ تک دینے کی اجازت دی ہے اگر ایک بھائی اپنے اپنے بھائی کو یا اپنی بہن کو زکات دیتا ہے اگر وہ زکوات کی مستحق ہے تو بھی جائز ہے بھائی یا بہن جو ہے وہ یہ جو رشتے ہیں ایسے نہیں ہیں ان کے وجہ سے زکوات مانے ہو جائے دو ہی رشتے ایسے ہیں جن میں زکوٰۃ منع ہوتی ہے یعنی ماں باپ یا اوپر تک دادا دادی وغیرہ یہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ زکوات نہیں دے سکتے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اولاد ان کو نہیں دے سکتی ٹھیک اپنی جو اصل ہے ما کو جی اسی طریقے سے شوہر بیوی بی کو اور بیوی بی شوہر کو زکات نہیں دے سکتا باقی رشتے عام ہیں تو نفلی صدقہ کے اندر اس سے بڑھ کر گنجائش موجود ہوتی ہے ٹھیک تو اس کی اجازت ہے پھر جو اس کے ذہن میں ایسی شرائط ہیں کہ مخصوص لوگ ہیں طور پر کہ ان اس طبقے میں مدد کی جائے ٹھیک ہے اور اس طبقے کو دیا جائے ٹھیک ہے تو پھر اس کی جو اغراض ہے اس کو سامنے رکھنا پڑے گا یعنی اگر غرض میں کوئی مد شامل ہے تو پھر اسی مد میں خرچ کرنا ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے حضور ہند کے شہر کانپور سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ایک مسجد بنانے کے لیے چندہ کیا گیا تھا اور یہ چندہ ایک اجتماع کے اندر ہوا تھا تو اس اجتماع کے اندر کچھ بڑی رقم بھی آئی تھی اور کچھ فٹکر کے پیسے بھی آئے تھے اب مسجد بنانا آگے چل کے کسی وجہ سے کینسل ہو گیا تو جو بڑی بڑی رقم آئی تھی وہ تو واپس کر دی گئی جن سے لی گئی تھی کیونکہ بڑی رقم دینے والوں نے نام وغیرہ لکھوایا تھا لیکن کچھ رقم ایسی تھی جیسے کسی نے دس روپے دیے پانچ روپے دیے بیس روپئے دیے پچاس روپئے دیے فٹکر میں اب وہ کس نے دی کیسے دی اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے تو حضور یہ شاید فرما دیجئے کہ اب اس رقم کا ایسی صورت میں کیا کیا جائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ یہاں سب سے جو بنیادی چیز ہے ایک چیز تو یہ ہے کہ ایسے معاملات میں توہمت آتی ہے چندہ لینے والوں پر کہ جب وہ پروجیکٹ کا اعلان کریں جس نے ایک روپیہ بھی دیا ہوگا وہ بھی الزام عائد کر سکتا ہے انگلی اٹھا سکتا ہے کہ جناب آپ نے ایک پروجیکٹ اناؤنس کیا تھا وہ آپ کیوں نہیں کر رہے پیسہ کھا گئے تو لوگ غلط قسم کی باتیں بھی کر سکتے ہیں ایک تو مشتہر کریں ٹھیک ہے کہ جناب ہمارا یہ پروجیکٹ اس بنیاد پر کینسل ہو گیا بعض اوقات ایک زمین مل رہی ہوتی ہے اور پھر جو این موقع پہ آکے کے جو ہے وہ مالک پیچھے ہڑ جاتا ہے وہ زمین نہیں مل رہی ہوتی ٹھیک ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہاں مسجد بن نہیں سکے گی کچھ قانونی رکاوٹیں بیچ میں آ جائیں گی اس لیے بھی پلاٹ کی خریداری سے بندہ رک جاتا ہے تو پیسہ لینے کے لئے کوئی نہ کوئی فورم تو استعمال کیا ہوگا نا بھی کسی اجتماع میں اعلان کیا ہوگا یا کسی مسجد میں اعلان کیا ہوگا یا لوگوں کے پاس گئے ہوں گے تو اس فورم پر جہاں جہاں یہ اعلان ہوا ایک مرتبہ کم از کم یہ بھی وضاحت کر دی جائے کہ ہم یہ پروجیکٹ جو ہے وہ چلانا چاہتے تھے لیکن اب اس پروجیکٹ میں مشکلات ہیں اور یہ پروجیکٹ کینسل ہو گیا ہے. یہ مسجد کا اگر کام تھا تو اب ہم پلاٹ نہیں خرید رہے تو جس نے جتنے پیسے دیے تھے ہم نے بڑی بڑی رقم والوں کو لوٹا دیے تھے لیکن چھوٹے جو رقم والے ہیں ان کا ہمارے پاس حساب نہیں ہے جس جس کی رقم ہے وہ برائے کرم لے لیں یا پھر ہمیں اجازت دے دے کہ ہم اس طرح کا کوئی اور پروجیکٹ بن رہا ہو اس میں یہ پیسے خرچ کر دیں اگر جو لوگ آ جائیں پیسے لے جائیں تو ٹھیک ہے ورنہ معاملہ یہ ہے کہ لوگ آئیں گے نہیں ٹھیک ہے یا پتا نہیں چلے گا مثال کے طور پر مسجد میں کوئی آیا اسے جمعے کی نماز پڑھی اور وہ گزر رہا تھا جی جی اس کو کہیں اور جانا تھا ٹھیک ہے ٹھیک مسافر تھا اب وہ تو دوبارہ نہیں آئے گا تو کچھ نہ کچھ پیسے امید ہے کہ بچ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ایسے پیسوں کے بارے میں یہی حکم ہے کہ اس طرح کا جو اور کوئی پروجیکٹ چل رہا ہو جی یعنی مسجد کی اگر خریداری کے لیے لی تھی تو کہیں اور مساجد کی خریداری کا جہاں امکان ہو تو وہاں پر یہ پیسے استعمال کیے جائیں گے ٹھیک ہے اس میں کیونکہ چندے سے متعلق سوال آیا ہے آگے چلتے ہیں میرا ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے ہم سوال یہ کرنا چاہتے ہیں ایک جانور عمرے کے لیے نقطۂ داخ لیتے ہیں میں اس کو سیل کر کے عمرہ کروں گا وہ جانور کسی صورت میں کوئی چیز اس کی دوبارہ کو خرید سکتے ہیں یا وہ عمرے کے لیے لازما ملے ٹھیک ہے خرید سکتے ہیں جانور رکھا کہ اس کو بیچ کر عمرہ کروں گا اب اس جانور کو جو ہے کسی اور مقصد کے لیے خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے بیچ کر کوئی اور چیز خرید سکتے ہیں یا نہیں خریدتے یعنی کسی اور مصرف میں خرق جی. خرق سکتے ہیں یا دیکھیں جو تاجر لوگ ہوتے ہیں ان کی سیونگ ہوتی ہے پیسوں میں جی سونا لے لیتے ہیں جو دیہات میں رہنے والے ہوتے ہیں ان کی سیونگ ہوتی ہے جانوروں میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جب وہ جانور پر محنت کرتے ہیں ان کی زیادہ تر محنت ہوتی ہے صحیح. اور چارہ وغیرہ وہ جنگل سے کھا لیتا ہے ٹھیک ہے یا خرید کر بھی اگر دینا پڑتا ہے تو بہت کم ٹھیک ہے گاؤں جاتوں کی بات کر رہا ہوں پھر جو اس کے منافع ہوتے ہیں بینیفٹس ہوتے ہیں تو اس میں سے دودھ ہو گیا جی. یا اس کے جو بچے پیدا ہوں گے وہ ہو گئے صحیح. تو لوگ مختلف نیتیں کر لیتے ہیں صحیح. کہ سے میں یہ کام کروں گا اور اس سے یہ کروں گا اس سے یہ کروں گا ٹھیک تو گویا کی ایک طرح سے سی یہ سیونگ ہے ٹھیک شہری علاقوں میں دیکھا جاتے ہیں کمیٹی ہے مطلب کمیٹی کہہ لیں آپ جو سیونگ ہے اب وہ سیونگ کی نیت کسی بھی اعتبار سے ہو سکتی ہے کہ فلاں کام کروں گا یا فلاں کروں گا تو اس طرح کہنے سے وہ جانور متعین نہیں ہو جائے گا کہ آپ اس کو بیچ نہیں سکتے یا کوئی اور استعمال نہیں کر سکتے آ, ایسا نظر کے معاملات میں ہوتا ہے جہاں نظر کی حقیقی یا حکمی صورت پائی جاتی ہے وہاں پر ایسا ہوتا ہے پوچھی گئی صورت میں ایسا نہیں ہے یہ اس کو بیچ سکتے ہیں کسی اور کام میں بھی صرف کر سکتے ہیں اس میں کوئی حج نہیں ہے کیونکہ عمرہ جو ہے وہ نفلی عبادت ہے ٹھیک ہے اور عمرہ کے جانے میں تاخیر ہو تب بھی اس کی گنجائش موجود ہے ہاں اگر حج ہے اور فرض ہو گیا ہے تو پھر یہ ہے کہ حج پر تو جانا پڑے گا ٹھیک ہے لیکن چونکہ عمرے کا سوال ہے یہاں پر گنجائش کے پہلو بہت وسیع ہے ٹھیک اگلی گول دیجیے میرا سوال یہ تھا کہ اگر ہم جیسے کوئی چیز بیچتے ہیں دکان اگر وہ پیسے ہم پانچ خرید کے لائیں اور ہم گاہک کو کہتے ہیں کہ ہم آٹھ روپے کی لائیں اور جو ہے نا سے کم نہیں آئے گی تو یہ کہنا کیسا ہوا دیکھیے بارہا ہم نے اپنے سسلے میں مسئلے کو بیان کیا ہے کہ ایک تاجر کی مرضی ہے کہ وہ اپنی چیز آٹھ کی بیچے یا دس کی بیچے یا سو کی بیچے اگر چکی اس کی دو روپے ہو اس کو اس بات کا اختیار ہے لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتا نہ تو اس چیز کے وس میں جھوٹ بول سکتا ہے کہ جناب یہ اتنی اچھی اتنی اچھی اتنی, اتنی اچھی ہے اور وہ ساری باتیں پائی نہ جاتی ہوں اور نہ ہی وہ قیمت کے تعلق سے جھوٹ بول سکتا ہے کہ جناب مجھے یہ پانچ, آٹھ میں پڑی ہے اور جو ہے مجھے وارا نہیں کھاتی حالانکہ اسے آٹھ میں نہ پڑی ہو تو اس کا یہ جو عمل ہے وہ جھوٹ بولنا کہلائے گا اور اس میں دھوکے کا انسر بھی موجود ہوتا ہے اگرچہ دھوکے کا عنسل جزوی ہوتا ہے لیکن بہرحال دو خرابیاں اس میں پائی گئی ہیں اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو وہ توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں نادم ہو اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عظم مسمم کرے گا ٹھیک اگلی کال دیجیے تجارت کے حوالے سے سوال یہ تھا کہ ایک مسجد ہے ہمارے علاقے میں اس کے لیے جو چندہ جمع ہوتا ہے نا اس کو جو اس کے خزانچی ہے وہ اپنی تجارت میں استعمال کرتے ہیں تو استعمال کرتے رہتے ہیں اس کا کوئی ریکارڈ کوئی وہ نہیں ہے اور اس کے بعد وہ اسے جب جہاں جس طرح دینا ہوتا ہے دیتے ہیں تو کیا یہ طریقہ درست ہے اعلی درجے کی خیانت ہے آپ کہہ رہے ہیں درست ہے اعلیٰ درجے کی خیانت ہے وہ کتنا ہی کہیں کہ جناب نہیں میری رقم تو سیو ہوتی ہے جب چاہیں نکال لیں جب چاہیں لے لیں میں ایک سیکنڈ سے پہلے جو ہے ضرورت پڑی تو دے دوں گا تو یہاں دو خرابیاں لازم آ رہی ہیں پہلی خرابی تو یہ لازم آ رہی ہے کہ وہ خزانچی جس چیز سے فائدہ اٹھا رہا ہے وہ اس کی نہیں ہے مل کی نہیں ہے اس کی مل کی نہیں ہے وہ امانت کی رقم ہے جس طرح کسی اور کی رقم سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا سارا گیم یہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے اس کے بعد پیسے نہیں ہوتے وہ انویسٹروں سے پیسے پکڑتا ہے اور انویسٹروں کو نفع دیتا ہے تب جا کے اپنا کام چلاتا ہے انہوں نے کیا کوئی خواب دیکھ لیا ہے کہ جناب بیٹھے بیٹھائے مفت میں مسجد کا مال آئے گا اور یہ لوگوں کو مطمئن کر دیں گے اور اس سے خوب نفع اٹھاتے رہیں گے اور کہیں گے ٹھیک ہے جی جب چاہیں آپ پیسے لے لیجیے گا میرے پاس تو محفوظ ہیں ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے ایک تو یہ کہ یہ جو بھی اس رقم پر نفع اٹھائیں گے وہ نفع ان کے لیے خالصتاً مال حرام ہوگا کیونکہ انہوں نے جو عمل کیا ہے وہ فقا کی اصطلاح میں غصب کہلاتا ہے کہ مسجد کے مال پر غاب یہ غاسب ہو گئے انہوں نے نجائز تصرف کیا یہ ایسا ہی ہے کہ مسجد کا کوئی گھر خالی پڑا ہو ٹھیک ہے اور کوئی آ کر اپنی فیملی لا کے وہاں بٹھا دے نہ وہ مسجد کا امام ہو نہ مؤزین ہو نہ خادم کے متعلق ہی نہ ہو اور کہے خالی تو پڑا ہے ٹھیک ہے میں نے جو ہے وہ اس کے اندر فیملی اپنی ٹھہرا دی تو کیا ہوا ٹھیک ہے جناب یہ غصب کہلاتا ہے یہ قبضہ کہلاتا ہے تو پیسوں کا معاملہ بھی یہی ہے ٹھیک ہے مسجد کے پیسے اگر کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھے جاتے ہیں تو وہ ایک مجبوری کی صورت ہے دوسری خرابی یہ ہے یعنی اس صورت پہ یہ قیاس نہ کرے گی جناب وہاں بھی تو رکھے جاتے ہیں میں اپنے پیسے کیا ہوگا دوسری خرابی یہ ہے جب دوسری خرابی سمجھیں گے تو پہلی خرابی زیادہ واضح ہوگی جو میں نے ارض کیا ہے کہ اس طرح کیا ہے کہ مال کو رسک پر لگایا جاتا ہے کاروبار دو منٹ کے اندر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا چلتا وہ ٹھیک ہے نا کاروبار ڈوب جاتا ہے کہاں سے دیں گے پیسے تو کوئی اب یہ نہ سمجھے کہ جناب میں دے سکتا ہوں میرا بہت بڑا کاروبار ہے میں لے لوں نہیں لینا لینے کی تو اجازت ہی نہیں ہے ٹھیک لیکن دوسری خرابی بھی میں ارض کر رہا ہوں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ مسجد کا پیسہ جو ہے وہ رسک پر لگ جاتا ہے ٹھیک اور ضرورتیں ہوتی ہیں تو پوری نہیں ہوتی اور جناب ڈوب جاتا ہے پیسہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں وہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو جب یہ عمل جائز ہی نہیں ہے تو ایسا کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس نے بھی ایسا کیا ہے توبہ بھی کرے گا اور جو چندہ دینے والے ہیں ان سے بھی معافی مانگے گا ٹھیک تو سوال جواب میں آپ کی وضاحت آ گئی لیکن ایک چیز یہ کہ اس میں ایک تو بدنیتی ہوتی ہے کہ اس کی نیتی خراب ہے اور اس طریقے کا معاملہ کر رہا ہے ایک ہوتا ہے وہ بڑے خوش فہم ہوتے ہیں میں تو سیکور کر رہا ہوں جو آپ نے جواب میں کہا یہ میں تو سیکیور کر رہا ہوں اور گویا کہ میں اس کو بڑھانا ہی چاہ رہا ہوں محفوظ ہاتھوں میں ہے اور ہو سکتا ہے میں کچھ اضافی رقم دے دوں تو ایسے خوش فہم لوگوں کے حوالے سے بھی کچھ پرٹیکولر ہو جائے اصل میں خوش فہم نہیں ہوتے بعض لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں سب ایسا نہیں ہوتے ٹھیک تو بعض لوگوں نے سیٹ پکڑی ہی اس لیے ہوتی ہے کہ مجھے ذاتی فائد فائدہ مل رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ کچھ بھی کہیں ذاتی فائدہ اگر اٹھا رہے ہیں جی ایسا ذاتی فائدہ شریعت جس سے منع کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے صحیح جب شریعت نے منع کر دیا تو پھر کوئی اجازت جہیش نہیں ہے ٹھیک اگلی کال دیجیے میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کوئی شراکت کے اوپر کاروبار کر رہے ہوں اور ایک مخصوص چیز جو ہے وہ مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں اگر وہی کلائنٹ جس کو وہ چیز سیل کی جا رہی ہے وہ کسی اور چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور ایک پارٹنر کو جو ہے وہ اختیار ہے کہ جی وہ خرید کے دے سکتا ہے تو اس کا پروفٹ کیا طریقہ کار ہوگا اس کو سب کے اندر ڈیوائڈ کرے گا جبکہ وہ ڈیسائیڈ نہیں ہے یہ ایک اضافی سروس ہے دیکھیں پہلے تو اس بات پر غور کرنا چاہیے کاروبار کی نوعیت کیا ہے ٹھیک ہے بعض اوقات کاروبار کی مثال کے طور پر کاروبار کی نوعیت ہے اسٹیشنری فراہم کرنا صحیح ٹھیک ہے کسی نے جو ہے وہ سٹیشنری کا سامان پیسے جمع کیے دو افراد نے اسٹیشنری کا سامان جمع کیا اب وہ جا کر جو ہے وہ دکان دکان سپلائی کرتے ہیں یا مختلف قسم کے آرڈر لیتے ہیں اور <coughs> اب کہیں پر جو ہے وہ کارٹیج کی ضرورت تھی ٹھیک ہے کسی آفس میں ٹھیک ہے پرنٹر کے کارٹیج کی ٹھیک ہے ان کے پاس بل نہیں تھا تو ایک کاروباری عرف یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے اسٹیشنری کا کام شروع کیا ہے تو یہ چیز س... بھی آپ کے کام میں ہی شامل ہے ٹھیک ہے اور اب ایک پارٹنر جو ہے اس کو الگ سے لائن لگا کر دینا شروع کر دے ٹھیک ہے تو تہمت کے مواقع آتے ہیں ہاں اگر اسٹیشنری کا کام آپ کر رہے ہیں اور وہ سامنے والا کہے کہ جی مجھے پینٹ چاہیے میں نے اپنے آفس کو رنگ کروانا ہے آپ کہیں سے لا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے تومت بھی نہیں آئے گی یہاں پر لائے نہیں الگ ہے بالکل تو بات ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ کی اور ایک دوسرے پر توہمت آنے کی اور بگاڑ آنے کی تو جہاں بگاڑ آ رہا ہو اس سے بچنا چاہیے اور اگر یہ اپنے طور پر خرید کر دے دیں گے اور ان کے مال میں شامل نہیں ہے یعنی انہوں نے پیسہ ملا کر جو چیزیں خرید لی ہیں اب ان چیزوں کے بارے میں یہ دونوں وکیل ہیں ٹھیک ہے یعنی جو مال ہے مشترکہ وہ یہ بھی بیچ سکتے ہیں وہ بھی بیچ سکتے ہیں لیکن وہ جو تیسری چیز ہے اس میں وہ وکالت نہیں ہے اگر یہ اپنے طور سے خرید کے اس کو سپلائی کر بھی دیں گے تو کوئی گنا کا کام تو نہیں ہوگا لیکن یہ بہتر نہیں ہے اور جو ان کا ایک ساجے کا کام اور شاکت کا کام چل رہا تھا اس میں بدگمانیاں پیدا ہوں گی مسائل پیدا ہوں گے اور کہہ سکتے ہیں کہ بے برکتی بھی بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے ٹھیک تو اعتماد کی فضا کو قائم رکھنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس طریقے سے نہ کریں آپس میں طے کر لیں ٹھیک اگلی کال دیجیے کراچی سے بات سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مطلب کسی کو اگر ہیں تو مطلب کسی بھائی کو یا مطلب کسی اور کوئی رشتے دار کو بھی دیتے ہیں تو مطلب ان کو بتانا ضروری ہے کہ وہ مطلب یعنی کہ زکوات کے وجہ جی. اگر آپ زکوات دے رہے ہیں اور وہ سامنے والا مستحق زکوٰۃ ہے تو بتانا ضروری نہیں ہے مطلب مستحک زکوات نہیں ہے تو زکوات دیں گے ہی نہیں ٹھیک ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں لیکن بتانا ضروری نہیں ہے آپ ایدی کہہ کر توحفہ کے کرد کے کر بھی دے سکتے ہیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے ٹھیک ہے دیجیے میرا نام محمد سلیم رضا اطاری ہے میں ضلع محراب والا سے عرض کر رہا ہوں میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ اکثر لوگ غریب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گھر مسجدوں کے ساتھ تو ہوتے ہیں لیکن ان کے ذاتی گھر میں بجلی کی ترتیب نہیں ہوتی ہے تو وہ مسجد شریف سے لائٹ لے کر امام صاحب کی یعنی ان سے اجازت لے کر گھروں میں انہوں نے لگایا ہوا ہوتا ہے اور یہ طے کر لیتے ہیں کہ جو بھی بل آئے گا تو آدھا وہ مسجد انتظام یعنی مسجد کے تنظیم سے بھرا جائے گا اور آدھا جو ہے وہ جنہوں نے لائٹ لی ہوتی ہے وہ بھریں گے تو کیا اس طریقے سے کرنا جائز ہے کیا مسجد کی لائٹ کو استعمال کر سکتا ہے کیا وہ آدھا بل دے یا پورا دے کیا ایسا کرنا جائز ہے مسجد کس چیز استعمال کر ہی جا سکتی ہے باہر کسی جگہ جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ دیکھیں یہاں پر پہلے تو یہ اس بات کو مدد رکھنا چاہیے کہ مسجد جو ہے وہ اس کا کمرشل استعمال نہیں ہو سکتا کسی بھی طریقے سے کہ کوئی مسجد سے جو ہے پانی کی لائن لے جائے اپنے گھروں میں لگا لے کوئی مسجد سے جو ہے وہ گیس کی لائن لے جائے اپنے گھروں میں لگا لے یا کوئی جو ہے مسجد سے بجلی کے تار لے جائے اپنے گھروں میں لگا لے تو یہ تو ایک کمرشل استعمال ہو گیا نا مسجد سے متعلقہ چیزیں ہیں اب اگر کوئی یہ کہے گا کہ جی مسجد کو تو کوئی نقصان نہیں ہے جی ٹھیک ہے مسجد کی جو چیزیں ان کو تو کوئی استعمال نہیں کیا معاملہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ استعمال ہو جاتی ہیں روز جو ہے وہ تارے سے کرنے آئیں گے مسجد کے اندر روز روز اور کام ہوں گے دیگر مسائل ہوں گے تو یوں اپنے گھروں میں لگانا یہ جائز نہیں ہے اور اس سے بل بھی چکے یونٹ وائز ہوتا ہے جب بل بڑھتے ہیں تو مزید کے خاتے میں بل زیادہ, زیادہ آتا ہے جتنے یونٹ بڑھتے آئیں گے بل کا ریشو بڑھ جائے گا اور ایسا کرنا غیر قانونی بھی ہے قانون بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا تو یوں دو تین پہلوؤں کے اعتبار سے یہ چیز کسی طرح بھی قابل عمل نہیں ہے ٹھیک ایک بات انہوں نے کی پورا بل وہی شخص دے رہا ہے پھر بھی نہیں کر سکتا ٹھیک ایک مہینہ دے گا شاید اگلے مہینے کمیٹی والے انتظار کر رہے ہوں گے تو اگر اسے سوچتا ہے پیدا ہوتی ہے پھر کیا ہوگا ٹھیک اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مفاسد یہاں موجود ہے ٹھیک تو اجازت نہیں دی جائے گی اس کی اگلی کال دیجیے مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ایک بندہ رمضان الیکم رمضان المبارک کو اس کا زکاط کا سال مکمل ہوتا ہے تو اس نے کمیٹیاں بہت زیادہ ڈالی ہوئی ہیں یہ جو کمیٹیاں ہوتی ہیں تو کمیٹیوں میں بہت زیادہ رقم ہے بہت زیادہ رقم کمیٹیوں میں پھنسی ہوئی ہے تو وہ کیا کرے زکوات کا اگر یقم رمضان المبارک پھر دوبارہ آ گیا تو ٹھیک ہے جی میں ایک منٹ میں چارٹ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی آپ چارٹ بتا رہے ہیں اور زکوات کے حوالے سے ٹھیک ہے مزید شاء اللہ بس ایک منٹ سلسلہ کریں گے دیکھیں یوں دو حصہ بنا لیں ٹھیک ہے یہ اگر فوکس ہو سکتا ہے تو فوکس کر رہے ہیں دو حصہ بنا لیں اگر میں لکھایت سمجھ میں آ رہی ہے تو آ... جو کمیٹی کھل گئی ٹھیک ہے جو کمیٹی کھل گئی ہے اس کے انہوں نے پیسے وصول کر لیے ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب جو بھرنے اس صورت میں کھل گئی ہے پیسے انہوں نے وصول کر لیے ٹھیک ہے اب یہ حساب لگائیں گے کہ ان کے اوپر کتنا قرضہ ہے ٹھیک ہے یعنی یہ کمیٹی کھل جائے جی تو جو انہوں نے پیسے بھرنے ہیں جی وہ قرضے میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے وہ قرضے میں چلے جائیں گے تو وہ کیا ہوگا مائنس ہوں گے ٹھیک ہے آپ دوسری صورت پر آ جائیں یہ والی صورت کہ یہ بھرے جا رہے ہیں کمیٹیاں کھلی نہیں ہیں ٹھیک ہے کمیٹیاں کھلی نہیں ہے جتنی رقم انہوں نے بھری ہے یہ ساری کے ساری رقم ان کی اپنی کلائے ٹھیک ہے ریسیویبل ہے ریسیویبل کرائے گی ٹھیک ہے اس پر زکات ہوگی تو یہ دو صورتیں کریں گے ٹھیک ہے چارٹ کر کے دو حساب لگا لیں ٹھیک ہے جو جو کمیٹی ان کی کھل گئی ہے اور بقایا جتنے پیسے دینے ہیں ٹھیک جس تاریخ کو زکات فرض ہوتی ہے اس تاریخ کو دیکھیں گے کہ بقایا کتنے دینے ہیں لوگوں کا قرضہ ہے وہ ٹھیک ہے وہ رقم ہو جائے گی مائنس صحیح اس پر زکاط نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جہاں کمیٹی کھلی نہیں ہے اور یہ دیے جا رہے ہیں تو انہوں, انہوں نے اس تاریخ تک کتنے پیسے دے دیے ہیں یہ ریسیویبل ہیں ان کے اپنے پیسے ہیں اور اس رقم پر زکوت ہوگی اتنی رخصت ضرور ہے کہ ریسیویبل جو رقم ہو, کمیٹی سے ریسیویبل ہو یا اپنے مال بیچا ہے اس سے ریسیویبل ہو قرض دیا ہے اس سے ریسیویبل ہو تو فوری طور پر جو وہ زکوت دینا اس پر واجب نہیں ہوتا ٹھیک بلکہ آ, آ, اس کے ملنے تک اتنی رقم پر تاخیر کی جات, جا سکتی ہے پچاس ایک لاکھ روپیہ تھا ٹھیک ایک لاکھ پر ڈائی ہزار روپے زکات بنی تو اب یہ اس ایک لاکھ روپے پر جو ڈھائی ہزار زکات ہے اس کو بعد میں ادا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے رقم ملتی رہے گی پانچ بائیس رہے گا خموس جو ہے نصاب کا خمس جی تو اس پر زکات واجب ہوتی رہے گی صحیح لیکن اگر ساتھ ساتھ نکال دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے آسانی رہتی ہے اور ایک ساتھ نکالنا پھر مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی چارٹ کے ذریعے مفتی صاحب نے آپ پہ واضح کر دیا ہے اگلی کال دیجیے چارٹ تو کام ہے کالم ہی کھینچا ہے مطلب یہ بھی کافی ہے چلیں جناب مفتی صاحب سے میرا سوال ہے میں نے پالا تھا اور اسے میں نے بیچ دیا ہے اور وہ رقم مجھے کہاں سرچ کرنی ہے کس کس جگہ پر میں وہ رقم خرچ کر سکتا ہوں بھینسا پالا تھا بیچ دیا جناب آپ نے کس لیے پالا تھا یہ تو بتائیں آپ آپ نے گوسے پاک کی نیاز کی نیت کی تھی آپ نے جو ہے وہ بارہویں شریف پر لنگر کی نیت کی تھی آپ نے اس پر قربانی کی نیت کی تھی کیا نیت کی تھی آپ نے آپ اگر قربانی کی نیت کی تھی تو آپ پر قربانی واجب ہے تو اور مسئلہ ہوگا قربانی واجب نہیں ہے تو اور مسئلہ ہوگا تو کافی ڈیٹیل ہے آپ کے سوال میں ہمارا سلسلہ ختم ہونے میں تو تین چار منٹ رہ گئے ہیں آپ اگر آج یقینی طور پر ہم سے رابطہ نہیں کر پائیں گے دوبارہ دارالفطل سند کا سلسلہ بھی روزانہ ہوتا ہے شاید ہفتے کو نہیں ہوتا روزانہ ہوتا ہے جمعرات کو اثر کے بعد ہوتا ہے باقی مغرب کے بعد روزانہ ہوتا ہے دارالفتہ علیہ سنت کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں آپ کال کر لیجیے گا تفصیل بتا کر اللہ نے چاہا تو جواب مل جائے گا اس کے علاوہ دارالفتہ علیہ سنت کے فون نمبرز بھی آپ کو اسکرین پر نظر آ جائیں گے امید ہے تو آپ ان فون نمبرز پر جو ٹائم لکھا ہوا آ رہا ہے دس سے چار بجے تک علاوہ جو ہے وہ ایک تا دو فون کر کے بھی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں یہ ضرور بتا دیجیے گا آپ نے بھی پالا کیوں کیونکہ سوال کا اگلا ہی حصہ جو ہے وہ اہم تھا مجھ اسی پر ڈیپینڈ دی کرے گا جواب تو انشاءاللہ شاء کو جواب مل جائے گا اگلے کال کی طرف بڑھتے ہیں جی کمیٹی ٹالی جاتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پہلی کمیٹی ہے وہ جو ممبر پاس رہے ہیں وہ لے گیا پچاس ہزار کی کمیٹی ہے یا پانچ لاکھ کی کمیٹی ہے हुم. اس کے بعد اس کی ایک مہینے پرچی نکلتی ہے دوسرے مہینے بولی ہوتی ہے یعنی پانچ لاکھ کی کمیٹی ہے تو وہ چار لاکھ میں چلی گئی تو وہ سب ممبروں کے اوپر ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں پیسے کم ہو جاتے ہیں اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے بولی, بولی آل والی آل کمیٹی آل کے اندر ایک شخص جو ہے وہ پیسے خریدتا ہے اور دوسرا بیچتا ہے دوس بیچنے والے بہت سارے لوگ ہیں ٹھیک مثال کے طور پر اس نے رقم بھری ہے ایک لاکھ روپے اور کمیٹی ہے چار لاکھ روپے کی صحیح تو جو تین لاکھ روپے وہ تو اور لوگوں کے ہیں نا ٹھیک ہے تو اب بولی ہوتی ہے کہ چار لاکھ کی جو کمیٹی ہے یہ کم میں کون خریدے گا کوئی آفر کرتا ہے تین لاکھ اسی ہزار تین لاکھ ستر ہزار ساڑھے تین لاکھ اب ساڑھے تین لاکھ میں ایک نے خرید لی ٹھیک ہے پیسے وہ لے گیا اور جو ادائیگی ہے وہ کیا ہے ادھار ہے ٹھیک ہے یہ بات میں وہ ادا کرتا رہے گا ٹھیک ہے کمیٹی کی صورت میں تو یوں بولی والی کمیٹی میں پیسے کو پیسے کے بدلے بیچا گیا کمی زیادتی کے ساتھ بیچا گیا کہ اس کا جو معاوضہ ہے وہ زیادہ ہے چار لاکھ روپے اس کو برنے پڑیں گے ملے کم ہیں کمی ہی زیادتی پائی گئی اور ادار پایا گیا اور ایسی صورت میں سود ثابت ہو جاتا ہے تو بولی والے جو کمیٹی ہے وہ سودی کمیٹی ہے اس سے بچنا ہر مسلمان کو لازم ہے بولی والی کمیٹی کے قریب بھی نہ جائے ٹھیک ہے مفت یہ جو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا یہ رقم تقسیم ہو جاتی ہے تو اس کا کیا کیا جائے جو رقم تقسیم ہو جاتی ہے وہ حلال نہیں اچھا, جو, جو اس رقم کو لے گا وہ مالے خالص سود وہی تو رقم ہے جی وہ جو رقم ملی جی ہے جس کو لوگ دعوت میں اڑاتے ہیں جی اور اس کو بہت بڑا فائدہ سمجھتے ہیں وہ خال سودی رقم ہے جی بغیر ثباب کی نیت کے اس کو صدقہ کر دیا جائے ٹھیک جی ہے ہمارے سلسلے کا وقت اختتام پذیر ایک اور اور شامل کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ میرا ایک دوست ہے تو اسے میں نے کچھ چیز لے کے دی ہے تو وہ چیز جو ہے اس کی اصل جو قیمت ہے وہ پینتالیس ہزار ہے لیکن وہ جس سے میں نے وہ چیز لے کے دی ہے نا وہ بھی میرا دوست تھا تو اس نے میری وجہ سے نا ریٹ کم کر دیا ہے وہ مجھے سینتیس ہزار میں اس نے دی ہے تو میں نے اپنے دوسرے دوست کو بتایا جو مجھے پینتالیس ہزار میں ملی ہے تھوڑا اصل ریٹ پینتالیس ہزار ہی تھا اور پھر اس سے میں نے ایک ماہ کے ٹائم پہ پچپن ہزار میں ہے تو یہ اس میں کوئی سود آئے گا یا حرام ہے یا ٹھیک ہے یہ کوئی اس کے بارے میں بتا دوں پلیز دیکھیں جائز تو نہیں ہے یہ آپ کا یہ عمل جائز تو نہیں ہے اب یہ سود ہے یا کیا ہے یہ تو صرف پتہ چلے گا جو پوری صورت الزی ہوگی مثال کے طور پر آپ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے پیسے ڈالے اور خود اپنے طور پر وہ چیز خرید لی خریدنے کے بعد سامنے والے کو بیچی تو ایک خرابی لازم آئی وہ یہ آئی کہ آپ نے اس کی قیمت خرید غلط بتائی اور قیمت خرید غلط بتانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور یہ بے مرابہ ہے تو یہ جو اوپر کی رقم ہے یہ صدقہ کا آپ کو کرنی ہوگی ٹھیک ہے دوسری صورت یہ بن جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ بطور معامن اس نے آپ کو وکیل بنایا ہو کہ جناب ٹھیک ہے یہ میرے پیسوں لو اور جا کے چیز لے آؤ بازار یہ لگ نہیں رہا کیونکہ یہ کہہ رہے نا کہ میں نے ایک مہینے کے ادھار بیچی ہے تو اس کے پاس تو پیسہ نہیں ہوں گے جی تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے اور اس رقم کو جو نفع آپ کو حاصل ہوا ہے بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں ٹھیک ہے مدنی چینل کے لازے ہمارے سلسلے کا دورانی اور وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا انشاءاللہ انشاء اللہ آئندہ اتوار کو باب المدینہ کراچی میں مغرب کی نماز کے وقت کے کم و آدھے گھنٹے کے بعد ہمارا یہ سلسلہ پھر آن ایئر ہوگا لائیو ہوگا آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے اور کل دوپہر کل دن میں ان شاء ایک بجے آپ اس سلسلے کو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھ سکتے ہیں دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا پر جو ہمارا پیج ہے مدنی چینل لائیو کا فیس بک پیج ہے اس کے اوپر بھی یہ سلسلہ دیکھا جا سکتا ہے اللہ رب العزت میں علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم